اللہ تعالیٰ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اَََََََََََََََى اس آدمى كى طرف حاج جا جس نے جھگڑا كيا ابراہيمہ ابراہيم على سے فى ربى اس کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ اربول كا اللہ تعالی نے اس كو عطا كى بادشاہت ار قعىٰ و ابراہیم علیہ نے ربی اللہ میرا رب وہ ہے یوہ جو زندہ کرتا ہے وہ یمی اور مارتا ہے قالا تو اس نے کہا انا میں اوہ یہ زندہ کرتا ہوں وہ و اور مارتا ہوں قال ابراہیموں کہا ابراہیم نے فن اللہ پسب شک اللہ تعالی یتی لاتا ہے بشمسی سورج کو من المشرقی مشرق سے فعتی بہا پستو لے آ اس کو من مغرب سے فبو دی پس مبہوت ہو گیا لاجواب ہو گیا اللہ وہ شخص کا جس نے کفر کیا یا اللہ حیرت زدہ ہو گیا اللہ جی وہ آدمی کا فارا جس نے کفر کیا بلحت لا یہ نہیں ہدایت تا القوم الظالمین ظالم قوم تا. او یا کل اس آدمی کی طرح مرہ جو گزرا ادا پر ایک بستی پر وہ یہ قاویتن علا اور وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر کالا اس نے کہا انا کیسے یوہ ہی زندہ کرے گا حاضی ہی اس کو اللہ اللہ تعالی باداموتی ہا اس کے مرنے کے بعد اللہ بس اللہ نے اس کو مار دیا میرا تعامن ایک سو سال تک تو اللہ نے اس کو کو سال تک پھر اس کو زندہ پالا کہا کم لبیس تو کتنے دن ٹھہرا ہے قالا اس نے کہا لبیس میں ٹھہرا ہوں یومن ایک دن او یا بعد یومن دن کا کچھ حصہ قالا کہا بل لبستا بلکہ تو ٹھہرا ہے میں تعامن ایک سو سال فنزور تو دیکھ الہ تعامی کا اپنے کھانے کی طرف و شرابی کا اور اپنے مشروب کی طرف لم یہ وہ بدبودار نہیں ہوئے یعنی پسیدہ نہیں ہوئے ونظر اور دیکھ الہی ماری کا اپنے گدے کو والی نجعلہ کا اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو آیتم نشانی للناسی لوگوں کے لیے ونظر اور دیکھ الالعظامی ہڈیوں کی طرف کئی کیسے ن شیزو ہم ان کو اکٹھا کر کے جوڑتے ہیں سما پھر نقسو پہناتے ہیں ان کو لحمن گوشت فلما تب لہو جب اس کے لیے واضح ہوا کالا اس نے کہا اعلمو میں جان گیا ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علا کلش ان ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے یا خوب قدرت رکھنے والا ہے واحد کالا ابراہیم اور جب کہا ابراہیم نے ربی ہے میرے رب آری نہیں لکھا مجھ کو کئی فتح علم کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو کالا تو کہا اولم تؤمن کیا تو ایمان نہیں لایا آ کیا واہ اور لم نہیں تومن تو ایمان نہیں ایمان لایا کیا تو کو یقین نہیں ہے کیا تھی نے یقین نہیں کیا ایمان نہیں لایا کالا اس نے کہا بلا کیوں نہیں یعنی میرا اس بات پر ایمان ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے بالاکن اور لیکن لیت معنا تاکہ مطمئن ہو جائے کل بھی میرا دل تعلیٰ کہا فخش پستو پکڑ اربا تیری چار پرندوں کو فصر گھنہ علی کا پستو مائل کا ان کو اپنی طرف سمج الفر رکھ الاکل ہر پہاڑ پر منہ ان میں سے جز ان ایک حصہ سمجھ گلنا پھر تو ان کو بلا یا کا وہ آئیں گے تیرے پاس سعین تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ علم اور جان لے ان اللہ کے بے اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب ہے حکیم بہت زیادہ حکمت والا ہے مثر اللہ دینا مثار لوگوں کی انفی جو خرچ کرتے ہیں والا اپنے مالوں کو فی فیصب اللہ اللہ کے راستے میں کا مسالی ہر ایک دانے کی طرح ہے امباتت اس نے اگایا سب بالیوں کو فی کلی سمبولہ ہر بالی میں سو دانہ ہے و اللہ اللہ تعالیٰ یو کو بڑھاتا ہے شا جس کے لیے چاہتا ہے واللہ اللہ اللہ تعالیٰ واسع ال وسعت والے ہیں علیم خوب جاننے والے ہیں اللہ دینا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالم اپنے والوں کو فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبہ نہیں وہ جتلاتے ما انفاکو اس چیز پر جو انہوں نے خرچ کیا ہے منن احسان بلا ازن اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں لاہوم ان کے لیے اجرو ان کا اجر ہے ان دور ہیم ان کے رب کے ہاں ولا خوم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولاحم یحزن اور نہ وہ زدہ ہوں گے قول معروف معروف بات اچھی بات و مافرتن اور موعات کر دینا خیرن بہتر ہے من قطن ایسے صدقے سے یت بروغا اعضا جس کے پیچھے تکلیف ہو اللہ اور لحت غنی بے پرواہ ہے بے نیاز ہے حلیم بہت زیادہ بردوار ہے یا ایو اللہ دینہ آمن اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تلو نہ تم باطل کرو صداقات اپنی صدقات اپنے صداقات کو بالمنی ولادا احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر یعنی کہ جس کو صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف دینا اور احسان اس پر جتلانا یہ صدقات کو باطل کر دیتا ہے کلدی اس آدمی کی طرح یونفی کو جو خرچ کرتا ہے مالا ہو اپنا مال رعا انناسی لوگوں کو دکھانے کے لیے ولاقمین اللہ اور نہیں وہ اِمان الطا علّہ پر بلیومل آخری اور آخرت والے دن پر ف تو اس کی متال کا مثلاً اس چتان کی متال کی طرح ہے علیہ طوراب اس پر مٹی ہے فاصابہ بابل ان بس پہنچی اس کو بارش فتارہ کا ہو بس اس نے چھوڑ دیا کو سلدن بالکل صاف چٹان کی طرح لا یک وہ نہیں قدرت رکھتے علاشے ان کسی چیز پر مما کا اس چیز سے جو انہوں نے کبایا واللہ لا دل کوم القافرین اور اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو مت اللہ دین اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو ابتدا امروات اللہ اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے وہ من تمن اور اپنی نفسوں کو اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے یا اپنے دلوں کی طرف سے تصدیق کرتے ہوئے کا مسالی جنتن ان, ان کے مالوں کی مثال ایک جنت کی طرح ہے بے رب اونچی جگہ پر اصابہا وابل پہنچی اس کو باد بارش فعادت کوکولا ہا تو اس نے دیا اپنا پھل دگنا ف علم یوسیبہ اگر نہ پہنچی اس کو وابلن بارش فتل تو نمی شبنم ہی یعنی کہ اونچی جگہ پر اگر کوئی باغ ہو بارش آئے تو پھل ڈبل ہو جاتا ہے اگر بارش نہ آئے تو اس کو رات کی جو شبنم ہے وہی کفایت کر جاتی ہے اسی وجہ سے وہ پھل دے دیتی ہے واللہ واللہ تعالی بما تعملون بسید جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے عیبتو احدکم کیا چاہتا ہے خواہش کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک ان تقون لہو جنتن کہ ہو اس کے لئے ایک باغ من نخیل خجوروں کا و اعناب اور انگوروں کا تجری چلتے ہوں من تحتیہ اس کے نیچے سے الانہارو دریاء لہو اس کے لئے ہو فیہا اس میں من کل تھمراتی ہر قسم کے پھل وَأَصَابَهُ الْقِبَارُوْا اور پہنچ جائے اس کو بڑھا پا وَلَهُ دُرِّيَتْنُ زُعَفَاؤُوْا اور اس کی اولاد ہو کمزور چھوٹی فَأَصَابَهَا اِعْسَارُنْ پھر اس باغ کو ایک بھگولہ آگ پہنچے فی ہی نارم اس میں آگ ہو فترقت وہ اس کو جلا کر رکھ دے كذلك اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالی بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے الایات نشانیان لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو یا ایھا الذين आमनو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو انفقو خرچ کرو من طیبات مما کسبتم اس چیز میں سے پاکیزہ جو تم کماتے ہو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو وَمِمَّا اور اس چیز میں سے جو اَخْرَجْنَا لَقُمْ من الْأَرْضِ ہم نے تمہارے لئے نکالا زمین میں سے وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ اور نہ تم قصد کرو ارادہ کرو گندی چیز کا نکمی چیز کا مِنْحُ تُنْفِقُونَ اس میں سے تم خرچ کرتے ہو وَلَسْتُمْ تم بھی آخری ہی اور نہیں ہو تم وہ پکڑنے والے لینے والے اللہ فی ہی اللہ کہ تم اس میں اگماز کرو آنکھیں بند کرو وہ علم اور جان لو انہ کے بے شک اللہ تعالیٰ غنی ان حمید بہت زیادہ بے پرواہ ہے اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے اور زمین کی پیداوار میں سے اچھی چیز خرچ کرو بری چیز خرچ نہ کرو نکما مال خرچ نہ کرو حالانکہ نکما مال اگر کوئی تمہیں دے تو تم لیتے نہیں ہو ہاں اگر تم چشم پوشی کر لو یا آنکھیں بند کر کے لے دو تو ایک علیحدہ بات ہے مگر آنکھیں کھلی ہو تو تم نکما مال کسی سے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ نکمہ مال اللہ کے راستے میں دو یہ کام نہیں تھی شیطانشیتان یا عیدم وعدہ دیتا ہے تم کو الفقرا فقیر کا اور تم کو حکم دیتا ہے بالفاشا بے حیائی کا فحاشی کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے تم کو اپنی طرف سے مغفرت کا وفد اللہ اور فضل کا و اللہ اور اللہ تعالیٰ واسع الوسرت والے ہیں علیم ان خوب جاننے والے یہ جو تل اکمت معاہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اکمت معی شاہ جس کو چاہتا ہے پس تحقیق وہ دیا گیا کثیرا بہت بڑی بھلائی بما یہ دکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ مگر الباب عقل مند وما انفق من نفاق اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی خرچ کرنا او نظر تم نظر یا تم کوئی بھی نظر مانتے ہو فن اللہ بس بے شک اللہ تعالی یا اللہ اس کو جانتا ہے وہ مال ظالمار اور نہیں ہے کوئی ظالموں کے لیے مدد کرنے والا ان تبد الصداقاتی اگر تم ظاہر کرو صدات کو فن ہیا تو یہ اچھی بات ہے وہ ان تو فوہ اور اگر تم انہیں چھپاؤ و تو اتو حلف کرا اور انہیں محتاجوں کو دے دو فہ و خیر اللقم تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ یوکفر عن اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے من سے یہ آتی کم تمہارے کچھ گنا واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تمل ان خبیر جو تم عمل کرتے ہو اسے پوری طرح باخبر ہے لیسا علیہ کا ادا نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کی ہدایت ان کو ہدایت دے ن اللہ اور لیکن اللہ تعالی یہی دی ہدایت دیتا ہے میں یہ یَشَاءُ جس کو چاہتا ہے وہ ما تنفقو من خیر اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی خیر فلی انفسکم پس وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے وما تنفقون اور نہیں تم خرچ کرتے کیا الا ابتغاء وجه مگر اللہ تعالی کی رضا مندی چاہنے کے لیے فیحو من خیرن اور جو بھی تم بھلائی خرچ کرو یوفا الیکم یا جو بھی تم مال خرچ کرو علیہ الیکم وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے اللہ دینا الفقار کے لیے او جو روک دیے گئے فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں لا اون وہ نہیں طاقت رکھتے ضربر زمین میں سفر کرنے کی زمین میں چلنے کی یا الجاہلو سمجھتے ہیں ان کو ناواقف لوگ یا رکنے کی وجہ سے سوال سے بچنے کی وجہ سے یعنی پکارا وہ محتاج مسکین لوگ جو لوگوں سے مانگتے نہیں تو جس آدمی کو ان کے حقیقی حالات کا علم نہیں ہے کہ یہ تنگ دست ہے وہ دے کر سمجھتا ہے کہ یہ آدمی غنی ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے صدقات کی تعریف ہم آپ ان کو پہچان لیں گے بھی سیما ہوں ان کی علامتوں سے لا علون ناسا نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافہ چمٹ کر لپٹ کر رمات تنفقو اور جو تم خرچ کرو من خیر مال فن اللہ بس یقیناً اللہ تعالیٰ بھی علیم اس کو خوب جاننے والا ہے اللہ دینا وہ لوگ ام والا جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو بلی و نہاری دن کے وقت اور بلی رات کے وقت و نہاری اور دن کے وقت سرن پوشیدہ و اعلانتن اور اعلانی تن اعلان فلاحم تو ان کے لیے اجرم ان کا اجر ہے امدا ربی ہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف ولاخوفلحم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولاحم یا زنون اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے اللہ دینہ بولو یا قرالبا جو کھاتے ہیں سود لا یقوم وہ نہیں کھڑے ہوں گے اللہ مگر کما یقوم جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یا تخبۃ و بشطان ہوں جس کو قبطی کر دیا ہو شیطان نے مجل مسی چھوڑ کر راری یہ بھی انا اس وجہ سے کہ وہ قالوں انہوں نے کہا انام ملبے سوائے اس کے نہیں کہ تجارت کے بے شرط تجارت بھی تو صرف اور صرف مثل الربا سود ہی کی طرح ہے وہ احل اللہ البيع اور اللہ تعالی نے حلال کیا ہے بی تجارت کو وہ اور حرام کیا ہے الربا سود کو فمن جاءه موعدتم من ربه تو جس کے پاس نصیحت آگئی اس کے رب کی طرف سے فنتھا اور وہ بس وہ باز اگیا فلحو تو اس کے لیے ہے ما سلافہ جو گزر چکا و امره و اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ومن اور جو دوبارہ ایسا کام کرے فلائی کا بس وہی لوگ اصحاب الناری آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ محب اللہ الربا اللہ تعالیٰ بٹا دیتا ہے سود کو ویور صداقات اور بڑھاتا ہے صداقات کو واللہ ور اللہ تعالی لا يحب نہیں پسند کرتا کلا کفار ان عظیم سخت ناشکر اور گناہگار آدمی سے انہ الذین یقینا وہ لوگ امنو جو ایمان لائے ہیں و عمل الصالحات کرنے کا اعمال کیے و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کی و اتوا الزکات اور انہوں نے زکات ادا کی لهم ان کے لیے اجرهم ان کا اجر ہے عند ربهم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غم ہوں گے یا ایھا الذین امنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اتقاللہ اللہ تعالی سے در جاؤ وزارو اور چھوڑ دو ما باقی من الربا جو باقی ہے سود میں سے ان تم مؤمنین اگر تم مفل ہو فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا پس اعلان کر دو بِحَرْ من مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یا پس اعلان سن لو بحر بم اللہ و رسولی ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا جنگ کا اعلان وَإن تُم اور اگر تم توبہ کر لو فلکم روس ام تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے رسل مال ہے لا لاتون ظلم کرو ولا لاتون اور ناتم ظلم کیے جاؤ و ان کا ناز اور اگر ہو کوئی تنگ دست فنا تم تو بس بھیل دینا ہے مہلت دینا ہے علا میسارا اس تک میسر آنے تک آسانی تک وہ انتصدو وہ انتصدو اور اگر تم صدقہ کر دو خیر اللہ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تعلوم اگر تم جانتے ہو وہ تقو اور ڈر جو یوم اس دن سے ترجاؤں نکھی ہی کہ جس جس میں تم لوٹائے جاؤ گے عید اِلَ اللہ اللہ کی طرف سننا پھر تو وقفہ پورا پورا دیا جائے گا کل دی جائے گی کل نفسن ہر جان ماں کا سبق جو اس نے کمایا وہم وہ لا لاہ اور نہ وہ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یا یو حل دینا آمن وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ادا تدا جب تم قرض کا لین دین کرو بدین قرض کا علاج مسمہ ایک مقررہ مدت تک فخ تو اس کو لکھ لو بلیکت بینکم اور لکھے تمہارے درمیان کاتب لکھنے والا بلاحدلی انصاف کے ساتھ ولا یعبا اور انکار کرے کاتبن لکھنے والا اے یکتبا لکھنے سے کما اللہ اللہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے فلیت پس وہ لکھے بل یمرل املا کروائے اللہ کی وہ آدمی علیہ الحق جس پر حق ہے یعنی جو قرض اس کا رب ہے ولا اور کمی کرے من اس سے کچ بھی ان کش بھی بس اگر ہے وہ آدمی علیہ الحق جس پر حق ہے سکین بے وقوف یا ضعیف کمزور بے سمجھ ہے یا کمزور ہے اولاستی یا وہ طاقت نہیں رکھتا آئی یوملہ لکھوانے کی املا کروانے کی فل یوم ولی ہو تو املا کروائے لکھوائے اس کا ولی بالعدلی ادلی انصاف کے ساتھ بس اور تم بنا لو شہیدینی دو گواہ مرری جالی کو مردوں میں سے فعلم یقو نہ راجولینی بس اگر دو آدمی نہ ہوں مرد نہ ہوں فراجلم تو ایک مرد و مراطانی اور دو عورتیں منمان ان لوگوں میں سے ترزونا جن پر تم راضی ہو یا جن کو تم پسند کرتے ہو من الشہدائی گواہوں میں سے ان تاکہ اگر تذلہ بھول جائے احداؤما ان میں سے ایک عورت فتذکیرا پس یاد کروا دے احداؤما الاخرہ ان میں سے ایک دوسری کو ولا یعبت شہداؤ اور نہ انکار کریں گواہ اذا ما درعو جب ان کو بلایا جائے ولا تسامو اور نہ کم اکتاؤ ان تکتبوہ اس کو لکھنے سے صغیراً او کبیراً وہ تحریر چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا وہ قرض چھوٹا ہو یا بڑا ہو الہ اجلی ہی مقرر مدت تک لالکم اقصتو عند اللہ یہ زیادہ انساق پر مبنی بات ہے اللہ کے ہاں و اقوامو اور زیادہ مضبوط ہے لشہادتی گواہی کے لیے و ادنا اور زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو اللہ مگر انتقون تجارتًََ حادرتاً یہ کہ تجارت ہو نقد و نقد تدی رونا بینا کم تم آپس میں ایک دوسرے کے درمیان لیتے دیتے ہو فلیہ تم جنا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اللہ تختبو ہے کہ تم اس کو نہ لکھو یعنی نقل سودا ہو تو پھر بے شک نہ لکھو وہ اشیدو اور گواہ بنا لو الا تبا یا تم جب تم لین دین کرو خرید و فروخت کرو بال رکات اور نہ نقصان دیا جائے لکھنے والا لیا جائے لکھنے والا والا شہید اور نا ان انتفالو اور اگر تم ایسا کام کرو یعنی گواہ کو یا کاتب کو تکلیف دو فنح کم بیکم تو یہ تمہاری طرف سے ایک نافرمانی ہے فسق ہے تمہارے اندر اور اللہ تعالی سے ڈر جاؤ وہ المکم اللہ اللہ تعالی تم کو سکھاتا ہے اور اللہ تعالی بک الشین علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وإن كنتم على سفر اور اگر تم سفر پر ہو ولم تجدوا كاتبا اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ فارہان مقبوضت تو پس قبضے میں لی ہوئی گروی لازم ہے تم پر یعنی لکھنے والا کوئی نہیں ہے تو گروی دے کر ادھار لے لیا کرو فإن آمن بعدكم بعدا اگر امانزدار بنائے یا اعتبار کرے تم میں سے کوئی آدمی دوسرے پر فليعد الذی تمنہ پس ادا کر دے وہ آدمی جس پر اعتبار کیا گیا ہے امان ہو اس دوسرے آدمی کی امانت کو و یہ تقلّہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلیٰ سے ڈرے ربا ہوں جو اس کا رب ہے ولا تخت مجھ شاہتا تھا اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ میق تم ہا اور جو یہ گواہی چھپائے فل آفلبو ہو تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے و اللہ اللہ تعالیٰ بما علیم جو تم کرتے ہو کو خوب جاننے والا ہے ہے معاف السماوات و معاف الارض جو کچھ زمینوں اور جو کچھ آسمان میں ہے آسمانوں میں ہے و ان تبدو اور اگر تم ظاہر کرو ما وہ کچھ فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے او تخوه یا تم اس کو چھپالو لو یحاسبکم به اللہ تو اللہ تعالی اس کا محاسبہ کرے گا اس کا حساب لے گا فیگ پھر بخشے گا لمن شاہ جس کو چاہے بدیب اور آداب دے گا میں یہ شاہ جس کو چاہے و اللہ اللہ تعالی الاک الشین قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے آمن الرسول ایمان لے آئے رسول بما اس چیز پر انزلہ الیہی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے من ربی ہی ان کے پروردگار ان کے رب کی طرف سے والممنونہ اور اہل ایمان بھی مؤمن بھی کلن سارے کے سارے بال آمنا باللہی ایمان لائے ہیں اللہ پر وملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر وکوتو بھی اور اس کی کتابوں پر ورسولی ہی اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین آحد من رسولی ہی, ہی ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک کے ماہ بین بھی فرق نہیں کر سمعنا ہم نے سنا وہ اور ہم نے اتنا